حلراقل والے دیکھ لیجیے سروس کو جس کے پاس جو بھی نمبر القبا میرے پاس برشر القبا کبیرہ کی جمع ہے کبیر کبیرہ کو کہتے ہیں القباعل کبیرہ مطلب بڑی چیز القبا عل بڑی چیزیں بڑے گناہ مراد کیا ہے بڑے گناہ جیسے کبیر کا معنی بڑا اور بڑی چیزیں اب وہ کسی کے ساتھ بھی ہوگا تو اس کا معنی ہم کریں گے القبائر بڑے کیا بڑے مراد ہیں یہاں پر بڑے گناہ سب سے پہلے ال کی شرح کو بل ہر کا یوشر کو اشرا کا معنی شریک کرنا شریک کرانا کسی کو الشکب اللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرانا بقوق الوالدین حق یا حق اس کا معنی ہوتے نافرمانی کرنا تو عقوق کا معنی کیا ہے نا فرمانی وقوف نافرمانی کرنا حکم نہ ماننا الوالدین والدین ماں باپ قتل قتل کا قتل کر لینا ختم کر دینا جان لے لینا النفس معنی ہوتے ہیں قسم یمین قسم جی اصل یمین کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ کے دایا ہاتھ ویسے بالکل اگر آپ اتحا کر پکڑیں گے کسی چیز کو تو المین کیسے کہتے ہیں ہاتھ کو دایا ہاتھ تو قسم کو بھی عربی میں الیمین سے استعمال کیا جاتا ہے الیمین معنی قسم قسم کھانا تو چونکہ قسم کو بھی الیمین سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کو پکڑتا ہے اپنے ہاتھوں میں تو گویا مضبوطی سے پکڑتا ہے تو انسان جب قسم کھاتا ہے وہیں پر قسم کھاتا ہے جہاں پر وہ اپنے ارادے کو اپنی بات کو مزید پختہ کر رہا ہوتا ہے مضبوط کر رہا ہوتا ہے اس لیے الیمین کے معنی قسم کے ہوتے ہیں الجمین کا معنی کیا ہے قسم الغموس غموس کے معنی ہوتے ہیں غمس سے ڈوب جانا غموس کے کیا معنی ہے ڈوب جانا غرق ہو جانا لیکن الیمین الغموس یہ جب دونوں مخصوص صفت ملیں گے اس کا معنی بنتا ہے جھوٹی قسم ایسی قسم جو انسان کو ڈوبا دے یعنی وہ قسم جس کی وجہ سے انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے وہ کون سی قسم ہے الیمین الغموز جھوٹی قسم ہم المین الغموز کا کیا ترجمہ کریں گے جھوٹی قسم اس کو اس لیے غموز سے تعبیر کیا کہ اس میں گناہ ہی ہے اور انسان گویا گناہ میں ڈوب جاتا ہے تو المین الغموز جھوٹی قسم یہ آپ کا لفظی لفظی ترجمہ ہے ایک بار پھر سے دیکھیے عبارت کو القبا عرو الشراق و بلا بحقوق الوالدئین فقت النف سے ولیمین الغم سصیث گناہ بڑے گناہ الشراق و اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا جان کا قتل کرنا بل یمین الغموس اور جھنجی کا حدیث کے اندر چند گناہ کبیرہ کا تذکرہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ یہی بلکہ اس کے علاوہ بھی ہی بہت بہت گناہ ہیں جیسے زنا ہے شراب کا پینا ہے اس کے علاوہ اور کئی کار گناہ جو دیگر اخدیب سے معلوم ہوتے ہیں بہرحال یہاں جو ہے وہ کیا ہے ہلکا با اور شراف البلّہ و حقوق الوالدین وقت سے بل یمین الغموس یہاں صرف اور صرف چار گناہوں کا تذکرہ کیا سب سے پہلے البشرا کو بلّہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا یقین جانیے یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا ان اللہ تعالی نظانی الب شراخ و بلّہ کا ترجمہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک چہرانا جمعہ کیا نا میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک رہنا تو یہ ایک ایسا عظیم گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا لا یا کبھی نظارے کلیم اس کے علاوہ اگر کسی کا بہت بڑا گناہ ہے تو میں اسے کیا کر دوں گا معاف کر دوں گا معاف کر سکتا ہوں ضروری نہیں ہو. شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا شرک کبھی معاف نہیں کروں گا یہ تو محبت کا تقاضا ہے یہ تو عشق کا تقاضا ہے کہ محبوب کیا ہو ایک ہی کا ہو اس کے علاوہ اس میں شرکت برداشت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو صرف اور صرف ایک مانا جائے اور اسی سے ہی اپنے سارے کے سارے امیدیں رکھی جائیں کہ وہی سارے کام کو پورا کرتا ہے اور مکمل کرتا ہے اس کے علاوہ اس دھرتی پہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے کہ جو امیدوں کو پورا کرنے والی ہو اور جو بقیہ کام کو سدھارنے والی ہو تو صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دنیا کے تمام امور کو بجا لانے والی ہے اور اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے ہاں باقی دنیا کے اندر اسباب کے دائرے میں آپ کسی سے بھی تعامل لے سکتے ہیں کسی سے بھی بات کی جا سکتی ہے کسی سے بھی تعامل لیا جا سکتے لیکن بحثیت انسان بحثیت خدا نہیں اگر کوئی کسی کو پکارے گا کہ آپ مجھے یہ دے دیں اس کو سالک کی کون و مکان سمجھ کر یا اس کو مصنب الاسباب کے درجے میں رکھ کر تو وہ شرک کرنے والا ہوگا چاہے وہ بہت بڑے ولی سے ہی کیوں نہ مانگے چاہے وہ بہت بڑے مزار پر ہی کیوں نہ جائے چاہے وہ روز رسول پر جا کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے گا تب بھی وہ مشرق ہے تو اس کے علاوہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی اور دھرتی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانگے مانگنا ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ تبارک مطالعہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں اس لیے حل کی شراک الب اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک یہ سب سے بڑا بنا ہے یہ جو نمبر پر ذکر کیا ہے والدین کی نافرمانی والدین اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں انسان کے پاس اور انسان کے دنیا میں آنے کا دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا سبب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان کا دنیا میں آنا ہی اس کے لیے سبب بنتے ہیں کون والدین وعقوق حقوق والدین, والدین کی نافرمانی یہ نہیں پردنا کہ والدین کے حقوق یہ عین ہے عقوق اقوق افف اس کے معنی ہوتے نافرمانی کرنا والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے نمبر کی سیڑیاں چڑھنے لگے تین سیڑیاں چڑھی آپ نے تینوں بار آمین کا صاب کرام نے آپ علیہ سلاد و سلام کے کرنے کے بعد وجہ پوچھی کہ آج ہم نے آپ کو عجیب و غریب الفاظ کہتے ہوئے سنا ہے آپ علیہ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جبریل امین آئے تھے انہوں نے تین دعائیں کی اور میں نے ان پر آمین کہا ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی زندگی میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے حالات ہو جائے وہ شخص تین لوگوں کے لیے تو دعا فرمائی کی ایک یہ کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے اور ایک یہ تھا کہ والدین کو بڑھاپے کی عمر پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے اور ایک اس کے علاوہ ہمارا مقصد صرف ایک سے ہے کہ والدین والدین کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کہ جو شخص والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے یعنی ان کی خدمت کر کے ان کے ناز اور نخرے برداشت کر کے ان کی طرح طرح کی فرمائشیں پوری کر کے تو ان کو اگر وہ خوش نہیں رکھ سکا ان کی آخری عمر میں تو ہلاک ہو جائے وہ شخص بدوا کون دے رہا ہے فرشتوں میں سے سب سے مقرب فرشتہ کس کے کہنے پر دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص اور آمین کون کہہ رہا ہے رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آمین آپ یقین جانیں اس سے بڑا اور کوئی دنیا میں بدوا ہو سکتی ہے والدین کے نافرمان کے لیے اس لیے کیا ہونا چاہیے والدین کے حقوق کا خیال رکھا جائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو وقار کسی کو عزت اور کسی کو بہت زیادہ مقام دیا ہے دنیا کے اندر تو وہ صرف والدین کا روپ نظر آتا ہے اور اس میں والدہ کا بہت زیادہ ماں ایک عجیب و غریب رشتہ ہے یقین جانیں کہ والدین میں سے والدہ کو ایک فطر فطرۃ اللہ تعالیٰ نے ماں کی محبت دل میں ایسی ڈالی ہوتی ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ صرف کا سما امکا صحابہ ابا کا تو آپ نے تین مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ تلا رحمی کر اپنی ماں کے ساتھ کر رہ چوتھی بار فرمایا سوما ابا کا پھر اپنے والد سے کر اس لیے ان کو نہ ستایا جائے ان کو تکلیف نہ دی جائے اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں میں اور آپ جی رہے ہیں والدین کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے والدین کو چٹ سمجھا جاتا ہے گونوار سمجھا جاتا ہے ہم تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں ہم نے تعلیم سیکھ لی ہے ہم نے دنیا کو پہچان لیا ہے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کیسے چلنا ہے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کے تعلقات کس کے ساتھ رکھنے ہیں والدین کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ کوئی اور مخلوق ہے جس طرح کہتے نا کہ پتھر کے زمانے کے لوگ تو پتھر کے زمانے کے لوگ سمجھا جاتا ہے ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا جاتا ہے ان کی بات کو بکت ہی نہیں دی جاتی ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی تعلیم یافتہ طبقے میں یہ بات پائی جاتی ہے اور اللہ کی قسم پائی جاتی ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ مفتی ہو چاہے وہ بہت بڑا شیخ الحدیث ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ انجینئر ہو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے والدین کو بیروقوق اس لیے سمجھتا ہے کہ وہ تھوڑے پہلے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور یہ آج کے زمانے میں بے حیائی فوحاشی کے زمانے میں جہاں پر بے حیائی عام ہو چکی ہو اس میں یہ جنم لے رہا ہے اور اس کو یہ چلاکی سمجھتا ہے اس کو یہ ہوشیاری سمجھتا ہے اور ان کو جاہل اور چس سمجھتا ہے یقیناً میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر اور بھیارا نہیں ہو سکتا تو والدین کو اس طرح کے تانے کیے جاتے ہیں اور ان کی بات کو ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے لیکن ایسا کرنے سے کیا ہوگا اپنی دنیا بھی برباد ہوگی اور آفت بھی برباد ہوگی اگر آپ کے والدین آپ کا راضی اگر آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں یقین جانے آپ کی دنیا بھی جنت ہے اور انشاءاللہ اور اللہ علیہ اس آخرت کو ہوگی ہی ہوگی اس لیے اپنے والدین کی قدر کیجئے اپنے والدین کی فرما برداری کیجئے ٹھیک ہے بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دل و دماغ دیا ہے اور وہ اپنے دل اور دماغ کے اعتبار سے بات کو سوچتا ہے اگر بیٹے کو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر کا یہ فیصلہ کرنا یا ہم جو فیصلہ لے رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہو سکتا وہ جانتا ہے آنے والے خطرات سے اور یہ بات اس کے والدین کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اب اس کو کیا کرنا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے وہ دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دن کی بات رہی ہے کیونکہ انسان ہوتے ہیں ان کی اس کی اپنی سوچ اور فکر ہوتی ہے ہر انسان کی ایک سوچ کی انتہا ہوتی ہے ہر ایک انسان وسیع و نظر نہیں ہوتا اس کے دل و دماغ اتنا کشادہ نہیں ہوتا اس کے اتنے تجربات نہیں ہوتے تو اب اگر بیٹا ہے اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یقینا ہمارا یہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے لیکن والدین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اب اس نے ایسا کیا کرنا ہے کہ والدین بھی راضی رہے ہیں اور فیصلہ بھی وہ ہو جائے جو حقیقت میں ٹھیک ہے اب اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا جائے کہ والدین کو یہ باور کروایا جائے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یقیناً ایسا ہی ہوگا ان کے سامنے ان کی دل آگاڑی نہ کی جائے ان کو اعتماد میں لیا جائے ان کو بتایا جائے کہ جیسے آپ چاہ رہے ہیں یقیناً ایسا ہی کیا جائے گا لیکن ان سے ہٹ کر فیصلہ وہ لے لیا جائے جس میں بہتری ہو کل کو اگر ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ لے لیا گیا تھا اور پر ایک مرتبہ خوش ہوں گے اور دل سے دعا نکلے گی تو ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ والدین بھی راضی ہوں ان کی ظاہری طور پر کی دل آزاری نہ ہو, ہو اور حقیقت میں بھی نہ ہو تو یہ وہی انسان کر سکتے جو اپنی عقل سے تھوڑا سا کام لے جذبات میں آ کر والدین کی بات اس وقت انکار نہیں کیا جاتا اس لیے جذبات سے ہٹ کر سوچ سمجھ کر غور و فکر کا فیصلہ کرنا چاہیے انسان کو اس لیے تو رسول اللہ نے فرما دیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کر کے جلد بازی کا کام نہ لے الشیطان اب بعض ایسے ہوتا ہے کہ یہ مانیہ بھی ہے کہ کسی کو ایک دم سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ دین کے کام میں یہ کرو کلمہ پڑھو یوں نہیں کہنا چاہیے نماز پڑھو یہ نہیں کہنا چاہیے کیا پتا ہے کہ بھائی وہ کس حال میں وہ کہے کہ میں نہیں پڑھتا ہوں اب جو یہ جواب دے رہا ہے جواب دینے والے کا گناہ اس کے انے والے کو اس نے یہ تحثیت سے کیوں کہا ہے اس لیے والدین اگر کسی بات میں کوئی بات آ کر رہے ہیں تو خاموشی اختیار کی جائے اور تدبر کا کام لیا جائے اور, اور فکر سے کام لیا جائے اس کے بعد جا کر فیصلہ کیا جائے جذبات میں آ کر ان کے دل کو زخمی نہ کیا جائے ان کو راند تکلیف نہ پہنچائی جائے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے جب وہ تھوڑا سا اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا دل و دماغ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے جس طرح بچے ضد کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر اس طرح وہ ضد کرنے لگ جاتے ہیں ان کو سنبھالنا بچوں کی طرح مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ بیٹے کہتے ہیں اور بہویں کہہ رہی ہوتی ہیں اور ساری عورتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی کتنے بڑے آدمی ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے ہو گئے ہیں ہر وقت یہی بات ہوتی ہے ہر وقت ایسا ہوتا ہے آپ ایسا کہتے ہیں آپ ایسا کرتے ہیں بھائی آپ کو سنبھالنا ہے بات سمجھ میں کہ نہیں پھر کیا کہتے ہیں بھائی بس رات کو سونے بھی نہیں دیتے کھانکی کرتے ہیں نیند نہیں آتی کیا وہ وقت یاد نہیں ہے کہ تمہیں کہ جب تم رات بھر رویا کرتے تھے تو شاید والد کی بھی اور والدہ کی بھی نیند خراب ہوتی تھی والدہ تو پوری پوری رات جاگتی تھی اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے صرف اس لیے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو وہ خوشب جگہ میں سو جائے اسے کوئی تکلیف نہ ہو رات بھر اس کے لیے پہرا کرتی ہے ماں جب تک بچے کی اوپر روش کر رہی ہوتی ہے یہ مائیں ہی جانتی ہیں کہ ان کا درد کیا ہوتا ہے لیکن اولاد کو اس کا احساس نہیں ہوتا جب وہ برے ہو جاتے ہیں پھر ان کو یہ تکلیف لگتی ہے ان کو ان کی کھانسی تک بھی لگنے لگ جاتی ہے اس لیے اپنا اپنی ابتدا دیکھیے اور اپنا بچپنا دیکھیے کہ ہم آج جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا کبھی کبھی تو یوں بھی کہہ دیتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کی پتنی کیا کیا ایسے بک پک کرتے رہتے ہیں والدین کو کہتے ہیں لوگ حالانکہ جنہوں نے تمہ, تجھے بولنا سکھایا تھا تجھے چلنا سکھایا تھا آج تو ان کا کہہ رہا ہے کہ چلا بھی نہیں جاتا ڈھنگ سے چلنا بھی نہیں آتا آپ کو یہ باتیں اس معاشرے میں ہو رہی ہیں یہ کوئی میں آسمان اور زمین کی باتیں نہیں ملا رہا یہ ہیں لوگ جو اپنے والدین سے اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے دنیا مقفا کے عمل ہے جو انسان اپنے والدین کے ساتھ جیسا کیا جائے جیسے کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا اگر والدہ ہے تو اس کو اس کا مقام دیا جائے اگر والد ہے تو اس کو اس کا مقام دیا جائے اگر آپ حدیث پڑھیں گے ریزر رکھ کے پھر ریزروا لے دے وہ سفت رب کے پھر سخت اللہ تعالیٰ کی خوش والد کی خوش میں ہے اگر والد آپ سے راضی ہیں آپ کے باپ آپ سے راضی ہیں تو اللہ راضی ہے اگر وہ ناراض ہیں تو آپ سے اللہ بھی ناراض ہے ایک بات آپ کو بتا دوں والدہ کی جو دعا ہوتی ہے امی کی وہ یوں سمجھیں جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے وہ ضرور اپنی اولاد کے حق میں قبول ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اس لیے اپنی ماں کی دعائیں لیا کرو خوب بار بار کہا کرو اور دعائیں وہ نہیں ہوتی جو مانگ کے لی جائیں دعائیں وہ ہوتی ہیں جو خود لی جائیں آپ وہ کام کریں ان کو آپ وہ خوش رکھیں اس حال میں تو خود وہ دعا دیں مانگ کر لینا بھی ٹھیک ہے لیکن آپ ایسے موقع فراہم کریں کہ وہ خود دعا دینے پر مجبور ہو جائیں لیکن دوسری طرف یاد رکھنا کہ والد کی بد دعا والدہ کی بدوا جلدی نہیں لگتی پہلی بات یہ کہ والدہ کبھی بد دعا کرتی نہیں ہے دیشہ اپنے بچوں کو کیسے بدعا دے سکتی ہے وہ تو کبھی بس دعا کرتی نہیں ہے وہ تو ہمیشہ دعا ہی کرتی ہے اس کے ساتھ برا بھی کرے تب بھی وہ دعا کرتی ہے ایک والدہ ہے خدا کی قسم اس معاشرے میں اگر کوئی کسی کے ساتھ وفا کرنے والا ہے اس دھرتی کا ایک ہی رشتہ ملتا ہے انسان کو وہ ایک ماں کا رشتہ ہے جس میں درد ہے جس میں وفا ہے جس میں اپنائیت ہے اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے نہ بیوی کا ہے نہ بچوں کا ہے نہ بیٹے کا ہے نہ بیٹی کا ہے نہ بہن کا ہے کسی کا بھی نہیں کسی رنگ و روپ میں آپ کو یہ مزہ آئے گا نہیں نہیں والدہ کی طرح نہیں ہے ہو سکتا ہے والدہ کی طرح نہیں ہے کبھی بھی نہیں بہت دفعہ ہزاروں میں سالیں ہیں والدہ کی طرح نہیں ہے وہ تو کیوں نہیں سکتا کسی کی بہن کسی کو اپنی بہن کی وفا میں کیا شک ہے کسی کو اپنی بیٹی کی وفا میں کیا شک ہے بیٹیاں سب سے زیادہ وفادار ہوتی ہیں لیکن ماں کی وفا تو ماں کے درجے کو کیا اس کو چھو بھی نہیں سکتا ماں کی جو محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ خیر یہ ایک الگ بات ہے تو بہرحال تو ماں پہ ماں پہ دعائیں لینی چاہیے اس کی بد دعا جلدی قبول نہیں ہوتی لیکن والد جو ہے اس کی بدعا بڑی جلدی لگتی ہے اور وہ دے دی بھی دیتے ہیں اس کی بچنا چاہیے والد کی بدوا سے بچنا چاہیے دعائیں آپ جس کی لے لیں آپ کو والدین کی دعائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا کر سکتی ہیں کامیاب اور ممکنہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں میں نے اپنی ساتھ اپنے والدین کی دعاؤں کا اثر دیکھا ہے بہت دفعہ انسان ایسے ہوتا ہے کہ بہت اچھے کام کر رہا ہوتا ہے ملے کام کر رہا ہوتا ہے کامیابیوں کی طرف گامزن ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر والدین کی دعائیں نہیں ہیں تو وہ کبھی ناکام بھی ہو جاتا ہے اگر والدین کی دعائیں ساتھ ہوں تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کامیابیاں کیسے مل جاتی ہیں تو میں نے اپنے آپ اپنے آپ میں الحمدللہ للہ آج تک میرے ساتھ میرے اساتذہ کی میرے والدین کی دعائیں ہیں میں آج جو بھی ہوں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن جو بھی ہوں اپنے والدین کی دعا سے ہوں اور اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے ہوں اس لیے دو دعائیں آپ کے آپ کے کردار میں اور آپ کی شخصیت میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں آپ کے والدین کی دعا آپ کے اساتذہ کی دعا اس لیے والدین سے جتنا ہو سکتا ہے آپ دعائیں لیں ان کے لیے آپ جتنی آسانیاں مہیا کر سکتے ہیں آپ کیجیے ان کو آپ جتنا خوش رکھ سکتے ہیں آپ خوش رکھیے جو کچھ آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں آپ مٹا دیں اپنے آپ کو لیکن ان کی دعائیں آپ لے لیں اپنی محبت آپ لے لیں جی بالکل میں آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے اور میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب فرمائیں اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی تمام تر خوشیاں آپ سب کا مقدر فرمائیں اور آخرت کی بھی تمام طرح خوشیاں جتنی بھی اگر کسی مومن کو مسلمان کو دنیا میں خوشیاں مزید کرتی ہیں اللہ آپ سب کا مقدر فرمائے اور آخرت میں بھی, بھی جتنی خوشیاں راحتیں درجات کی بلندی جتنے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس لیے حقوق الوالدین والدین کی نا یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے آج ہم نے برال کا باحر وال اللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا گناہ کل والدین والدین کی نافرمانی یہ بھی بڑا گناہ ہے اس سے پوچھنا چاہیے انشاءاللہ مزید اس پر بات کی آگے والی ہے آئندہ سبق میں اللہ تعالیٰ مسلم تمام کے حامی نہ صرف سب کو خیر و آپیت رکھے